بسم اللہ الرحمن الرحیم استخارہ کا معنی اور مطلب اللہ تعالی ہم سب کو استخارہ کی نعمت عطا فرمائے استخارہ کے معنی لغت میں خیر مانگنا خیر چاہنا دوسرا معنی بہتری مانگنا انتخاب چاہنا یعنی دو چیزوں میں سے جو بہتر ہو وہ مل جائے پہلے معنی کے اعتبار سے استخارہ ہر کام میں کیا جا سکتا ہے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے جہاں دو کاموں میں تذبذب ہو وہاں استخارہ کیا جاتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا قصد یا ارادہ کرے تو دو رکعت نماز ادا کرے پھر استخارہ کی مصنون دعا پڑھے اور اپنی حاجت کا نام لے معلوم ہوا کہ تذبذب یا تردد نہ ہو تب بھی استخارہ کریں تو قوت روشنی مدد اور برکت ملتی ہے استخارہ کا اصل مطلب ہے بندے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے بھکاری بننا یا اللہ خیر دے یا اللہ خیر دے سب سے غنی انسان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھیکاری ہو استخارہ خود کریں کسی اور سے کرائیں گے تو استخارہ نہیں ہوگا وہ لوگ جو شادی وغیرہ کا دوسروں کے لیے استخارہ کرتے ہیں ان کو پرچی پر کسی مرے ہوئے مرد اور زندہ عورت یا مری ہوئی عورت اور زندہ مرد کا نام لکھ دیں وہ اگلے دن بتائیں گے کہ رشتہ بہتر ہے یا بتائیں گے کہ کچھ چپ کلش کا خطرہ ہے وجہ یہ ہے کہ استفارہ سے غیب کا علم نہیں ملتا بلکہ کاموں اور فیصلوں میں روشنی خیر اور اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے وہ لوگ جو استخارہ کے ذریعے غیب کی باتیں یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے بتاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور استخارہ کی مبارک سنت کو بٹاتے ہیں آپ نے کہیں رشتہ کرنا ہے کوئی سواری خریدنی ہے سفر پر جانا ہے تو دو رکعات استخارہ کی نماز ادا کریں پھر دعا استخارہ پڑھیں اچھا ہے کہ تین بار پڑھیں پھر دعا کریں اس کے بعد جو ہوگا یا جو آپ اس بارے میں کریں گے وہ خیر ہوگی انشاءاللہ اللہ